ان لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله يا أيها الذين آمنوا قال النبي الله عليه وسلم من دان وعمل لما بعد قال النبي الله عليه وسلم لا مو نبی حتى ویم پا پاک مولا دادا تمری ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میم مبنی على محمد دن حرم دن کم ب دنیا کی کائنات کی مخلوقات میں سے سب سے اعلی اور افضل ہو رہا ہے انسان اسے کہتے ہیں انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے دو چیزوں کا بچوا ہے اگر دو چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو اس کو انسان ہی کہا جاتا علما لکھتے ہیں کہ انسان کہتے ہیں بدن اور روح کو جسم بھی ہو اور اس کے اندر روح بھی ہو اس کو انسان کہا جاتا اور اگر جسم سے روح کو نکال جائے تو اس کو انسان ہی کہتے گردا کہ کہتے، میت کہتے ہیں تو پتہ چل گیا کہ دو چیزوں کے مجموعے کے نام انسان ہے ایک روح اور ایک قسم اور ان دونوں چیزوں میں سے اصل جو چیز ہے وہ انسان کے اندر جو روح ہے وہ اصل ہے اس لیے کہ اگر جسم سے روح کو نکال لیا جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے اور اس کو نکال کر چھلکے کو کوڑا کرکٹ کی پھینک دیا جاتا ہے جگہ کے اوپر کیونکہ اصل چیز نکال لی گئی ہے تو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا فرمایا نے اللہ کے نبی سے سوال کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح کیا ہے اے محبوب آپ سے یہ روح کے مطلب سوال کرتے ہیں ان کو بتا دو روح رب کا عمر ہے تو انسان کی اندر اللہ نے جو روح کو پیدا فرمایا اور اسی جسم مرنے کے بعد فرماتے ہیں کیا تو پہلی اپنی پدائش کو بھول گیا؟ کیا پہلی مرتبہ میرے سامنے تو نمونہ بھی نہیں تھا میں نے تب پہلا تجھے کر دیا تو جب قیامت کے دن تجھے میں اٹھاؤں گا ایک ریڈ کی ہڈی سے تجھے بنایا جائے گا تو میرے لیے مشکل ہے ہر چیز مشکل نہیں ہے جس وقت نمونہ نہیں تھا اس وقت میں نے پیدا کر دیا اب تو تیرا نمونہ باندھا اب میرے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل بات ہے نہیں بہو انسا مرتبہ پہلی مرتبہ بھی میں نے پیدا کیا اور دوسری مرتبہ بھی میں ہی تجھے تو انسان کے اندر روح نکل جائے محبت کے دعوے کرنے والے سارے لگتے ہیں جو روح نکل گئی اس کے ساتھ رات گزار لو بی بی کہتی میں جو تو ڈر لگتا ہے بچے کہتے ہم تو نہیں گزارے گا گاٹھ گزارے گا اس کے پاس بیٹھنا بڑا مشکل ہے جلدی قبر چھوڑ کے آؤ جلدی قبر میں ڈال کے آؤ اور کیا ہو گیا وہی آنکھیں وہی جسم وہی بدن ہر چیز وہی ہے اب جس سے تم نفرت کر رہے ہو اور کہہ رہے اس کو قبر چھوڑ کے آؤ کہتے اس کے اندر سے روح نکل گئی تو اللہ نے انسان کے جسم کو مٹی سے پیدا فرمایا اور اس کی خوراک کا انتظار بھی مٹی سے کیا اگر کوئی کی جسم کی خوراک اس کو نہ دے تو ایک دن آئے گا جسم لاغر اور کمزور ہو جائے گا اور اس کی خوراک اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا انسان استعمال کرتا ہے تاکہ میرا جسم مضبوط رہے میرا جسم تندرست رہے اور اگر جسم کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو فوراً ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے مجھے بخار ہے، میرے جسم کو تکلیف ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرو میرے, جسم کا علاج میرے بیماری آ گئی ہے میں بڑا پریشان ہوں جسمانی علاج کے لیے بڑے بڑے ہسپتال اربوں کروڑوں روپے کے بنے ہوئے ہیں جسم کا علاج ہو رہا ہے انسان میرے دوستو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح اللہ نے بدن کی جسم کی خوراک کے لیے اللہ نے درد بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن کبھی کسی مسلمان نے یہ نہیں سوچا کہ میری روح کی خوراک کیا ہے میری روح کی بیماریاں کیا ہیں کبھی ہی نہیں سوچا کہ میں جاؤں کسی کے بعد میرے روح بیمار ہو چکی ہے میں اس کا علاج کرواؤں آیا میں اپنی روح کو اس کی خوراک دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا آیا میری روح کمزور ہے یا مضبوط ہے جسم کی فکر ہے ہر پوری انسانیت کو اپنا جسم بنانے کی فکر ہے جسم میرا لوگ مجھے خوبصورت کہیں میرے کپڑے اچھے ہوں میری پلاٹ اچھی ہو, ہو. تحر کو خوبصورت کرنے کی ہر انسان کی کوشش ہے لیکن بات